حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی بھائیوں اور مدری چل کے ناظرین کیا بات ہے میرے آقا علیہ اصرات والسلام کی کیا بات ہے ان کے علم کی اور ان کے مبارک فرامین کی نبی پاک علیہ اصلاۃ علی علی والسلام کا ویسے تو ہر لفظ موتی کی بانند ہے بلکہ کہنے دیجئے موتی کی مثال جچتی نہیں ہے نبی پاک کے الفاظ کی کیا بات ہے اللہ تبارک مطالعہ نے وہ کلام عطا کیا امامیش کو محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں آج ایک شاندار واقعہ بخاری شریف سے پیش کروں گا جو ہونا ہے ابھی ہوا نہیں ہے مگر ہونا ہے مگر نبی پاک نے وہ منظر کشی کی ہے کہ سنتے جائیں ایمان تازہ کرتے جائیں حضرت ابو حر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی بندوں کے مقدمات سے فارغ ہو جائے گا تو ایک آدمی جو جنت اور دوزک کے درمیان رہ جائے گا وہ جنت میں سب دوزخیوں کے آخر میں داخل ہوگا جنت میں داخل ہونے سے پہلے اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کا منہ دوزک کی طرف ہوگا وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار میرا منہ دوزک سے پھیر دے کیونکہ اس کی بدبو نے مجھے مار دیا ہے اور اس کے شولوں نے مجھے جھلسا دیا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر تیرے ساتھ یہ احسان کر دیا جائے پھر کچھ اور تو نہیں مانگے گا بندہ ارض کرتا ہے مالک تیری عزت و جلال کی قسم میں کچھ اور نہیں مانگوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کا چہرہ دوزک سے ہٹا دیا جائے گا پھر جب وہ جنت کی طرف مں کرے گا تو جنت کی شادابی جنت, جنت جنت کی رانائیوں کو جب وہ دیکھے گا تر و تازگی کو دیکھے گا تو ارض کرے گا اے میرے پروردگار مجھے جنت سے تھوڑا قریب کہہ دے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا نے اس کا وعدہ نہیں کیا تھا کہ اب کچھ اور نہیں مانگے گا اب اس کے علاوہ کچھ اور سوال نہیں کرے گا وہ ارض کرے گا میرے پروردگار میں تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بدنسیب نہیں ہونا چاہتا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہو سکتا ہے تجھے یہ بھی مل جائے پھر کوئی سوال تو نہیں کرے گا حدیث کا مضمون ارض کر رہا ہوں وہ ارض کرے گا یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم اس کے بعد میں نے کوئی اور سوال نہیں کرنا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے قریب کر دے گا اب وہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچ جائے گا اور جنت کی شگفتگی اس کی لذت اس کی تازگی کو محسوس کرے گا تو وہ خاموش رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے پھر وہ کہے گا یا ربی ادخلن الجنہ اے میرے پروردگار مجھے جنت میں داخل کر دے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم افسوس تو کس قدر وعدہ توڑنے والا ہے کیا تو نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ جو کچھ تجھے مل چکا ہے کہ اس سے زیادہ تو نہیں مانگے گا وہ عرض کرے گا اے میرے مالک تو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ مجھے محروم القسمت نہ بنا بس اللہ تبارک و تعالی۔ اس کی سادگی پر اس کو جنت میں جانے کی اجازت اتا فرما دے گا اور فرمائے گا اب تو جتنا چاہے مانگ لے وہ خواہش کرنے لگے گا یہاں تک کہ اس کی خواہشیں پوری ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے یہ بھی دیا جاتا ہے اس جیسا اور دیا جاتا ہے بلکہ اس کا دس گنا تجھے اور دیا جاتا ہے اللہ غنی اللہ غنی اس, اس حدیث پاک کو پڑھ کر اللہ کی کرم نوازی اللہ کی مہربانیوں پر کیسا ایمان تازہ ہوتا ہے اور یہ دنیا میں بھی یہ تو یہ تو آخرت میں ہوگا نا دنیا میں بھی تو یہی کرتے ہیں ہم ایک تمنا کرتے ہیں یا اللہ یہ کام ہو جائے بس پھر کچھ اور نہیں چاہیے وہ کام ہو جاتا ہے ہم کچھ اور تمنا کرتے ہیں ایک طرف تمنایں نہیں پوری کرتے ختم نہیں ہوتی دوسری طرف خطائیں ختم نہیں ہوتی مجھے ایک بات بتائیں مدنی چل کے ناظرین کوئی شخص ہماری ایک بات نہ مانے ہمیں اچھا نہیں لگتا دو بار نہ مانے اور برا لگتا ہے تین چار بار ہماری بات نہ مانے پھر تو موری لگاتے اسے ختم دوستی ختم رشتے داری ختم کے کوئی بات نہیں مانتا ہر بار اُلٹا کرتا ہے سچ بتائیں ہم نے کتنی باتیں نہیں مانی ہم نے اللہ کے کتنے وعدوں کو اللہ سے کیے گئے کتنے وعدوں کو پامال کیا مگر وہ رب کریم نعمتیں دیے جا رہا ہے عطائے کیے جا رہا ہے ایسا کریم اور کوئی نہیں ہے وہ رحمان دنیا والآخرہ ہے وہ دنیا میں بھی رحیم ہے اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ فرمائے گا آپ ذرا دیکھے نا کہ دو کے دروازے پر کھڑا شخص ہے جو مانگتا گیا رب عطا فرماتا گیا اور پھر جنت میں اس کی خواہشات سے بھی کئی گنا اسے عطا فرمائے گا ایسا کریم مولا ہو اور اس کی نافرمانی کی جائے اس کو ناراض کیا جائے بلکہ اس سے دوستی کرنی چاہیے اس کی فرما برداری کرنی چاہیے اس سے سچی محبت کرنی چاہیے بلکہ سب سے زیادہ اسی سے محبت کرنی چاہیے اس کے فیصلوں پر اطمینان ہونا چاہیے جب میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ میرے باباب میرے لیے برا نہیں سوچ سکتے میرا رب میرے لیے کیسے غلط سوچے گا کیسے میرے لیے غلط فیصلہ فرمائے گا وہ قریب ہے اس کے فیصلے میرے حق میں بہتر ہیں اس کے فیصلے جو ہیں وہ مجھے قبول ہیں وہ میرا مالک ہے اللہ سے سچی محبت کیجیے اللہ کے فیصلوں پر اطمینان رکھیے ایک میرے بیچ اسلام ارشاد باری تعالی ہے قرآن پاک کی پا تیسرے پارے سورہ بکرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا جو ایک نے لائے تو اس کے لیے ایک جیسی دس ہیں اور جو برائی لائے تو اسے بدلا نہ ملے گا مگر اس کے برابر اور ان پر ظلم نہیں ہوگا تو اے میرے بھائیوں اللہ تبارک ایک گناہ کے بدلے تو ایک ہی یوں برائی لکھتا ہے یا اس, کے اس کے رشتے لکھتے ہیں مگر ایک نیکی کرے تو دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے تو کیوں نہ ہم رب وجل سے سچی محبت کر کے عبادتوں کی طرف اپنا شوق بڑھائیں رمضان میں جس طرح نمازیں پڑھ رہے ہیں رمضان میں جس طرح کچھ کچھ گناوں سے بچ رہے ہیں نیت کریں انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد بھی ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی ہم رب کو ناراض کرنے والے کام نہیں کریں گے اور اسی رمضان میں یہ پریکٹس کر لیجیے بلکہ اس سے مانگ بھی لی دیئے کہ مولا اپنے پسند کے بندوں میں ہمیں شامل فرما لے اپنے پسندیدہ کاموں میں ہمیں لگا دے انشاءاللہ بخاری شریف ہی کا کل ایک اور واقعہ لے کر حاضر ہوں گے ایک اور حدیث سنیں گے ایک اور واقعہ سنیں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم